تو دوست کسی کا بھی ستم نہ ہوا تھا اوروں پہ ہے وہ ظلم کہ مجھ پر نہ ہوا تھا چھوڑا مہے نقشب کی طرح دستک نے خورشید ہنوج اس کے برابر نہ ہوا تھا توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ گوہر نہ ہوا تھا جب تک کہ نہ دیکھا تھا کدے یار کا عالم میں موتک دے محشر نہ ہوا تھا میں سادہ دل آزردگی یار سے خوش ہوں یعنی سبق شوق مقرر نہ ہوا تھا دریائے ماسی تنو سے ہوا خشک میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا جاری تھی اسد داغ جگر سے میری تحصیل آتش کدا جاگیر سمندر نہ ہوا تھا